أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا اعزمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزقنا الباطل باطلا واتركنا استنابه اللهم وفقنا لما تحب وترض اللهم ربنا أعذ وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا إماما ومذورا وهدى ورحما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما پر سکنا تلاوت ہوں آنا وآنا واجعله لنا رب آمین جب آب اللہ کا نام لے کر سورہ صف کا آغاز کر رہے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دس سورتیں ہیں مدنی سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک ان میں بالکل درمیان میں جو یہ جوڑا ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ اس کی امتیازی شان اسی سے نظر آ جاتی ہے کہ دونوں کا آغاز تصویر سے ہوا ہے ورنہ اب تک یہ تھا سورہ حدیث کا آغاز سب بہل اللہ ہے معافی سماواتے و لڑک پھر سورہ مجادلہ میں وہ بات نہیں پھر سورہ حشر میں سب بحال اللہ ہے معافی سماواتے و مافی لڑک پھر سورہ ممتحنا میں وہ بات نہیں اب یہاں پھر جو آئی ہے وہ معافی لڑک تصویر کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شہ جو زمین ہوئی واہول عزیز الحکیم اور وہ ہے کمال حکمت والا لیکن اس کے فوراً سورہ جمعہ ہے وہ ہے یو سب بے ہو معاف سماو آتے تو اس میں جوڑے ہونے کی نصیبت بہت نبایا ہو گئی مشابہت بھی ہے تصویر دونوں کا آغاز ہو رہا ہے پھر تکمیل ہو رہی ہے میں نے بتایا تھا کہ نسبت زودیت میں کسی مقصد کے لیے جنس جو ہے دو وہ کسی اعلی تر مقصد کے لیے ان کے اندر سی پروکل نسبت رکھی جاتی ہے وہی یہاں ہے فیل ماضی فیل مزارہ اور فیل مزارہ عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے تو یہاں اس جوڑے میں آ کر ان دونوں کو جمع کر دیا گیا یہ تفویض جو ہے کائنات کے اندر جو کائنات کی ہر شے کر رہی ہے یہ ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے ہر دم ہو رہی ہے ہمیشہ ہوتی رہے گی یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا سورہ حدیم کی جو آئے تھے جس کو میں, میں نے ارد کیا تھا اگر وہ لفظ اچھا نہیں ہے اور ننگا واقعہ یہ ہے کہ پورا اوریاں اور ننگا فلسفہ انقلاب سورہ حدیث کی آٹ نمبر پچیس میں ہے انقلاب کس لیے لایا جاتا ہے فرانس کا ریولوشن کیوں آیا تھا ظلم ہے بادشاہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایش کر رہے ہیں لوگ کسان ہیں مزدور ہیں وہ کام کرتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں یہ یا ایاشیاں کرتے ہیں بدماش لوگ ظلم ہے ختم ہونا چاہیے لوگوں نے جانے دی ہزاروں نے جانے دی صرف شکل کیا بن گئی کہ وہ تو ایک مظاہر ڈیموکریسی عوام کی حکومت حقیقت میں سرمایہ داروں کی امریت قائم ہو گئی ظلم ہے مزدور کارخانے کار کے اندر کام کر رہا ہے اس کے بچہ جو ہے بھوکا مر رہا ہے یا وہ اگر بیمار ہو گیا تو اس کے دوا نہیں ہے اور ان کی محنت اور مزدوری سے جو عیش کر رہے ہیں لال جو ہے ان کے شام کو جو ہوتی ہے ان کے جام میں وہ کیا کیا ہوتی ہے علامہ اقبال نے کس قدر تل حقیقت کہی ہے یہ کیا ہے مزدور خاجہ خواجہ خونے رگے مزدور ساگر لال یہ سرمایہ دار جو ہے یہ مزدوروں کے رنگوں کی خون جو ہے سرخ سے کشید کر کے اپنی وہ لال پری جو ہے شام کو پیتے ہیں بیٹھ کر انقلاب ہے انقلاب نتیجہ یو وا کے بارش ویک آیا پھر مصیبت اب ایک پارٹی ڈکٹےٹرشپ کا ہو گئی آسمان سے گرے گرے کھجور میں اٹکے کھجور سے گرے کسی کھائی میں جا گرے یہ سارا چکر کیوں ہو رہا ہے انسرچ آف جسٹس یہ ساری جدوجود انسان کیوں کر رہا ہے تو اب ایک تو ہے کہ ایک سیکولر انداز میں جسٹس جسٹس فیر پلے اس کی بات ہوتی ہے دین میں آپ دیکھیے کہ قرآن میں جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا اللہ کا بالقسط ہے مسلمانوں کا بحثیت امم رول یہ ہے یا ندین احمد کو مقوامین قوامین بالقسط یہ جو ندی نامل کو دل رہا محمد کو توں بھیجا کہہ دیجئے کہ مجھے بھیجا گیا کہ میں عابل قائم کروں اور اب جو آئے تو آ گئی ہم نے تمام رسول اسی لیے بھیجے کتابیں اسی لیے بھیجیں میزان اسی لیے نادری کی لقد ارسلنا رسولنا بل بیہ منزلنا ما بل کتاب اب میزانات بلکست لوگوں نے کیا کیا نبی آ انہیں پوجنا شروع کر دیا باقی ظلم کا ظلم جو کرتے چل رہا ہے انہیں پوج لو خدا کا بیٹا بنا دو کچھ اور بنا دو اور یہ اللہ آئے ان کو جو بھی کہو بنا دو لیکن نظام ظالمانہ آئندہ دنیا میں یہ محمد عربی کا کمال ہے انہوں نے آ کر نظام کو بدلا در حقیقت یہ جو تکمیل ہوئی ہے اس پروسیس کی اسی لیے آپ رسول کامل ہیں آخری رسول اور کامل رسول جنہوں نے آ نظام امن کو بالکل برپا کیا چنانچہ وہ جو ایک عام قانون آیا اور پھر اس میں اتنی ننگی بات لوہا استعمال ہو سکتا ہے طاقت استعمال ہوگی ظلم کے خاتمے کے لیے اور ان تمام جتنی بھی نا انساتافیاں ہیں ان کو ختم کر دیں اگرچہ یہ لوہا کسی طریقے سے استعمال ہوگا یہ لوہا خودکشی کے کام بھی آ سکتا ہے خودکشی نہیں کرنی ہے اس کے کوئی شرائط ہیں اس کے ضوابط ہے پہلے کوئی طاقت فراہم کرو پہلے کوئی نظریہ عام کرو جو لوگ نظریہ قبول کر لیں انہیں جمع کرو انہیں منظم کرو انہیں ٹرین کرو انہیں قوت بناؤ پھر باتیں سے اگر ایسے کھڑے ہو جاؤ تو خودکشی ہو جائے گی نارا مارا خودکشی ہو ہوگی باہر وہ جو ننگا انقلابی نظریہ ہے وہ حضور کی شخصیت کے ضمن میں اس آیت میں آ کر اب وہ واحد کے سیرے میں آ گیا ہوسلا رسول سورہ توبہ میں بھی آ چکی سورہ فتح میں آ چکی اب کس سورہ مبارکہ برکی مس گئی ہو ہے لیکن اس کے یوں سمجھ لیجیے اب زیادہ وقت میرے نہیں ہے کہ یہ اس کے چار حصے کر لیجیے چار آیتیں پھر چار آئے تھیں پھر چار آئے پہلی چار آیتیں تبھی بھی ہیں اور ایک اعتبار سے اس میں اصل میسج آ گیا ہے دوسری چار آیتوں میں سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کا طرز عمل ہے تیسری آیت میں بیست محمدی جی کا مقصد اور اس کے لیے مسلمانوں کو دعوت جہاد بارہ آیتیں یہ ہو جائیں گی دو آیتیں پھر بڑی خاص قسم کی ہیں کہ جو لوگ اس, اس صورت کے پیغام کو قبول کریں اور اختیار کر لیں ان کے کیا کیا مدارج ہیں دنیا میں کیا ہے آفت میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بحال اللہ معاف سماوا و واف لڑتے وہو نازیز الحکیم اب اس کا میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا اس وقت اب آ رہی یہ بات بالکل دو ٹوک وہی جو میں نے کہا تھا ان تمام صورتوں میں ہے زجر توبیق جھوڑنے کا انداز کیا ہو گیا مسلمانوں تمہیں یہ ہے ندینا من رے میں تقولوں نمالا کا فلو تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں تم جو کہتے ہو کرتے نہیں چن کہتے ہو جو کرتے نہیں ایمان اللہ پر اور اس کے حکم پاؤں تلے ایمان رسول کا محبت رشک کے دعوے اس کے اس کی سنتوں یہ درجیاں بسیں تو کیا ہے اس وقت نہیں تھا یہ میں نے کہا وہاں تو ذرا سی ذرا سی کبھی آئی تھی ابھی اوسط کچھ گرا تھا اس کے اوپر یہ پکڑ آ رہی ہے تو آج سوچئے کہ آج اگر کہیں قرآن میں عادل ہو جائے اور آج اگر کہیں محمد رسول اللہ آ جائے تو اس امت کو دیکھ کر کیا کہیں گے کہ میری امت ہے یہ ڈیڑھ ارب انسان میری امت ہے نم تکولون مالا تفلون کب و رکھ ترد اللہ ہے مالا تفلون بڑی, بڑی شدید بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم کہو جو کرتے نہیں اب بتائیے اس سے بڑی ضرورت توبیخ کیا ہوگی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں نے محبت اصول کے دعوے کیے ہوں گے جاننا چاہتے ہو اللہ کو کور محبوب ہیں ان اللہ یو حقب الفی سبھی لے سفن کا نو بنیاد محسوس اللہ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو سفے باندھ کر اور سفے بھی ایسی بنیان محسوس آج کل کا تصور کیجیے ری انفورس کانکریٹ والز جو بڑے بڑے ڈیمز کی بنائی جاتی اس زمانے میں بھی تھا چنائی کر کے پھر تانبا اس کے اندر جو ہے وہ بلاتا کا جو ہم دیکھا آئے ہیں گلکرن کے معاملے میں آتونی افرق علیہ قطرہ اب وہ جو ہے وہ فورٹی فائیو جو ایسی صف ہے آج ایک صاحب نے توجہ دلائی اسی کا عقص ہونا کیا یہ ہماری جب نماز کے اندر صف بندی ہوتی ہے کوئی خلا نہیں ہونا چاہیے حضور نے فرمایا کہ شیطان کھڑا ہوتا بیچ میں پھر کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہمارے ہاں اہل عدیث حضرات کو اہتمام کرتے ہیں انہوں نے کہ اور چکر چلا دیے وہ ٹانگیں بھی اتنی چوڑی کریں گے کہ وہ دوسرے آدمی کو سخت کوفت ہو جائے اور پھر پاؤں پہ پاؤں ماریں گے کچھ کریں گے وہ ان کی اپنی شدت ہے لیکن یہ ہے کہ کندھے سے کندھا ملنا اور پاؤں کے ایک ہونے چاہیے پیچھے دو بہرحال یہ ضرورت ہے اس کی امہ کو بھی کرنی چاہیے کوئی نہ کوئی توجہ تو یہ اصل میں سمم بونم ایک اصطلاح ہے فلسفے کی کہ ہر فلسفہ اخلاق میں ایک تصور ہوتا ہے خیر آلہ دی ہائیسٹ وڈ ہائیسٹ ورچو کیا ہے آپ ایک فلسفہ دیتے ہیں اخلاق کا اس کے روح سے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے تو جان لیجئے اسلام میں سمم بونم اسلام کے خیر آلہ قطار فی سبیل اللہ رہا ہے بلین کاتلون افی سبھی لہی سب فن کا نوم بنیادوں محسوس اب سوچ لو دیکھ لو سوچ سمجھ کر قدم رکھو جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں اس راستے پر آنا ہے تو یہ سمم بونم ہے یہ چار آئےتیں ہوئیں ون تمہید کی ہے چار آئے ہیں اب بنی اسرائیل نے کیا کیا اللہ کی دلیل قدر پیغمبروں کے ساتھ بائی کار اموسا ہی یا قوم لے متونانی وقت تعلم نانی رسول اللہ علیہ یاد کرو جب کہ کہا ابوسا نے اپنی قوم سے اے میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے ایزا دے رہے ہو کوفت پہنچا رہے ہو تکلیف دے رہے ہو وکت عالمانی رسول اللہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں میرے نزدیک یہاں رسول بمانی نبی کے ہے. حضرت موسا بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے رسول نہیں رسول تھے الا علاقران جہاں کہیں ذکر آیا بحثیت رسیل علاف الا نل ہی علا فراؤ نہ و ملئی علاقرا و ملئی کیونکہ رسیل کو بات فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر رسول کی بات نہ مانے تو قوم ہلاک کی جاتی حضرت موسا کی بات نہیں مانی چار کے سوال ہلاک نہیں کی گئی تو حضرت موسا کی حیثیت بنی اسرائیل کے لیے نبی کی ہے لیکن آل فران کے لیے وہ رسول تھے مانو اور میرے ساتھ واپس کرو ایک دوباری ساری کو وقت کا عالم رسول اللہ جب جان تو میں اللہ کا نبی ہوں فلم جب وہ کچ ہو گئے ٹیڑھے ہو گئے عذاب اللہ و قلوب اب اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا یہ بہت اہم آئے ہے جو قرآن مجید میں جتنی مرتبہ آیا اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا اللہ نے موہر لگا دی تو کبھی اللہ ابتدار بہر نہیں لگاتا پہلے انسان ٹیڑھا خود ہوتا لیکن جب اس کے ٹیڑھ پر ایک ہد تک چلا جاتا ہے یہ ریچ دی, دی پوائنٹ دین اللہ پور سے سیل اور ریز ہارٹ اس کے بعد نہیں آ سکتا تو جب وہ ٹیڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا اب اللہ اللہ یاد القم الفاصین اللہ فاصقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اب اس میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ معاہدہ میں اصل میں بھی وہ ایزا ہے اللہ کے رسول کو اصل ایزا ذاتی نہیں ہوا کرتی ہوتی ہے وہ بھی انسان محسوس کرتا ہے اور میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ احزاب میں کہ حضور حضرت دوشا کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا لیکن حضور کے ساتھ بھی کیا لیکن اصل ان شاء یہاں ہو رہی ہے پتا کے لفظ کے ذکر کے ساتھ جو آ رہی ہے وہ یہ ہے اگلا دور ان کا کیا آیا ہے وائف کال عیسبر دوسرا دور اب یہ ہے رسول اصل میں بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کر آئے وہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل سورہ آل عمران کی الفاظ بہت اہم وائف کال عی سبرمریم یا بن اسرائیل رسول اللہ علیہ اور جب یاد کرو جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف مصد کر لما بین یادیہ میرا توراتے اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے وہ مبشرم بے اور بشارت دیتے آیا ہوں ایک رسول کی یاتی بمبادی جو میرے بعد آئیں گے اسمہو احمد جن کا نام ہے نامی احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجھ فلما جاؤ میری بینات یہ وہی حضرت عیسہ کے بارے میں جب وہ آئے کھلی نشانیاں لے کر موج لے کر عظیم ترین موجے لے کر پالو حاضہ سیر المبین انہوں نے کہہ دیا یہ تو سیر مبین بمن نظلم امی من اس اب یہ تیسرا دور ہے اب محمد رسول اللہ آ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہم پڑھا پڑھائے سورہ بن اسرائیل میں اثار رب کمنگ یا خمہ اے بنی اسرائیل تم ہمارے لاڈلے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہم نے تمہیں چنا تھا اخترناہم علی علم لیکن تم نے اپنی بدعملی کی وجہ سے اپنے آپ کو رام درگاہ بنا دیا لیکن ہماری محبت اب بھی موجود ہے ارسال ربو کم تمہارا رب اب بھی تمہیں رحم کرنے کے لیے تم پر تیار ہے بھائی روز تو بدنا لیکن تمہارا طرز عمل وہی رہا جو پہلے تھا تو اب بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کی اسی تو آپ گے تمہیں نبوکٹ ڈزن سے پٹوایا اور بریکس سے پٹوایا اسیلین سے پٹوایا رومن سے پٹوایا اور اب اس سردی میں آ کے جرمن سے پٹوایا سکسٹی لیکس سکس ملین اور میں نے ایک دفعہ پہلے روایت یہ پڑھی تھی کہ نہیں چار ملین تھے ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک دیکھا ہے کیلنڈر وہاں تو اس کے اندر تسکر آیا کہ چھ سے بھی زیادہ تھے سکس ملین سے بھی زیادہ تھے واللہ آ